قزا نماز پر شب قدر کا سباب ملے گا یا نہیں ایک بات یہ ذہن میں رکھی ہے فتحور اضویہ میں مکمل اس کی تفصیل پر آل ہب و فاضل بریلوی کا ایک فتویٰ کہ جب تک فرائض ادا نہیں کریں گے نفلوں کا ثواب نہیں ملتا یاد رہے کوئی آدمی زکوط نہ دے اور لاکھوں روپیہ نفل صدقہ دے دے کوئی قبول نہیں ہوگا فرض نماز چھوڑ دیں نوافل ادا کرے نماز قبول نہیں ہوگی فرض روزہ چھوڑے نفل روزہ رکھے وہ قبول نہیں ہوگا اس لیے جتنی بھی یہ شب برات ہو شب قدر ہو شب میراج جو برکت والی شدیں ان سب میں جب آپ پڑھیں نماز تو ہر شب میں اپنی ان نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو آپ پر قضا ہے اور یہاں ضمن یہ بات رہے کہ جب بھی آپ قضا نماز پڑھیں اس میں یہ ضرور کہ میں نماز فجر ادا کرتا ہوں جو میری زندگی میں پہلے قضا ہوئی مطلق کہیں گے میں اپنی نماز قضا کرتے جو عمر میں قضا ہوئی تو نہیں معین کر کہ جو میرے زندگی میں پہلے قضا ہوئی یا جو میری زندگی کی آخری قضا ہے وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں تب وہ نماز ادا ہوگی